اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہن کی آگ ہے نہ ان کی قزا آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے ہم اسے ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو